رسولة وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل الكلمة لفز وزيلمانا مفرد مفرد مفردا وهي منحسرة في ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف لأنها إما pouch لا تدل على معنا في نفسها وهو الحرف أو تدل على معنا في نفسها ويقترن معناها بأحد الأزمنة الثلاثة وهو الفعل أو تدل على معنا في نفسها ولم يقترن معناها به وهو الإسم فحد الإسم كلمة تدل على معنا في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أعني الماضي والحال والاستقبال كرجل وعلم وعلامته صحة الأخبار عنه نحو زيد قائم والإزافة نحو غلام زيد ودخول الآم التعريف كرجل والجر والتنوين نحو بزيد والتثنية والجمع والناعة والتصغير والنداء فإن كل هذه خواص الإسم وأمان الإخبار عنه أن يكون محكوما عليه لكونه فاعلا أو مفعولا أو مبتدأا ويسمى اسما لسموه على قسيميه لا لكونه بسما على المعنى جيب یاد رکھیں اب آپ کے پاس جو کتاب ہوگی اس میں یہ عبارت نہیں ہے لیکن عبارت حل کر کے آنا آپ کا کام ہے کہاں پر زبر لگنی ہے کہاں پر زیر آنی ہے کہاں پر پیش کہاں پر دو زبر کہاں پر دو زیر کہاں پر دو پیش کس کو کیسے پڑھنا ہے کس کیا رابط تقدیری ہوگا کس کیا راب لفظی ہوگا ٹھیک ہے نا جی تو آج کا سبق ہے فصل الکلیما تو لفظ علما ان مفرد مفردن مفردن آپ نے <تصفيق> علم النحب کے اندر پڑھا ہے فصل کلمہ اور کلام اس سے پہلے آپ نے ایک بحث وہاں پر پڑھی ہے کہ جو انسان جو بھی لفظ کسی لفظ جو بھی تکلم کرتا ہے منظر جو بھی بولتا ہے تو نکلنے والا ہر ایک لفظ کہلاتا ہے اب دیکھا جائے گا کہ وہ لفظ جو اس کے منہ سے کسی کی زبان سے کچھ الفاظ نکلے ہیں ان کا کچھ معنی ہے یا نہیں ہے اگر معنی ہے تو وہ کیا ہے لفظ موضوع ہے نہیں ہے تو محمل ہے ٹھیک ہے اگر معنی ہے تو لفظ موضوع ہوا لہٰذا اب نہ اسی کو لے کے چلے گی وہ جو لفظ موضوع ہے وہ کیا ہے اس کی دو قسمیں ہیں مفرد مرکب یا کلمہ کلام کہہ دیں آپ کلمہ اور کلام کلما کیا ہے اس کی تعریف آپ نے علم النحب کے اندر پڑھی ہے کہ کلما اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو کیا ہے ایک معنی بتائے ایسا ہی ہے یا نہیں جی مفرد و اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے اور اسی کو کلمہ بھی کہتے ہیں تو کیا مطلب ہوا کلمہ اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک معنی بتائے پھر اس کی تین قسمیں ہیں اسم فعل اور حرف اس وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے معنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے بھی معلوم ہو جائیں اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے ٹھیک ہے فیل وہ پڑھا اپنے کے جس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے اور اس کا معنی بھی دوسرے کلمے بغیر معلوم ہو جائے حرف وہ ہے کہ جس کا معنی ہی کامل نہ ہو بغیر دوسرے کے ملے ہوئے ٹھیک ہے آج کے سبق میں آپ کا جو ہدایت الناب کا سبق ہوگا وہ آپ کے علم الناحب کا یہ خلاصہ ہے ہدایت ہدایتب کے اندر آپ کو صرف یہ نہیں بتاتے کہ لفظ کی دو قسمیں مفرد مفرت مرکب بس ڈائریکٹ الکلیما تو لفظ مفرت کلیما وہ لفظ ہے جو کیا ہے معنی مفرد کے لیے وضع ہو کلمہ کہتے ہی اس کو ہیں بس کلمہ وہ لفظ ہے جو معنی مفرد کے لیے وضع ہو یعنی ایک معنی کے لیے وضع ہو ٹھیک ہے نا لفظ لیما ان مفرد کلمہ وہ لفظ ہے جو ایک معنی کے لیے وضع ہو معنی مفردہ کے لیے وضع ہو پھر اس کی کہتے وہی امن حسرت الفی صلاحتی اقسام یہ مشتمل ہے تین اقسام پر تین قسموں پر مشتمل ہے یا اس کی تین قسمیں ہیں اسم و فعل و حرف اسم فعل اور حرف فرحرف کی تعریف کرتے ہیں لا اما اللہ تد کتاب پر نظر رکھیں رکھے اما اللہ فی نفسها اللہ الحرف لا اس لیے کہ اما اللہ تدال فی نفسها کہ یا تو یہ اپنی ذات میں معنی پر دلالت نہیں کرے گا اللہ تد دلالت نہیں کرے گا علا مان فی نفس اپنی ذات میں معنی پر وہرف وہ حرف ہے تو حرف کی تعریف ہم نے پڑھی یہی تھی کہ جس کے معنی بغیر دوسرے کلمے کے ملے ہوئے معلوم نہ ہوں یعنی اس وقت تک حرف کا معنی واضح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو کسی دوسرے کے ساتھ ملا نہ لیا جائے ٹھیک ہے نا تو یہی کہتے ہیں کہ ان وجہ حاصر ہے کہ یا تو اس کے ساتھ بغیر دوسرے کلمے کے ملائے اس کے معنی معلوم ہوں گے یا نہیں اگر دوسرے کلمے کے ملائے بغیر اس کے معنی معلوم نہیں ہوتے تو وہ ہے حرف اگر دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معنی حاصل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی دو قسمیں ہیں کہ اس میں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے گا یا نہیں اگر زمانہ پایا جاتا ہے تو وہ ہے فعل اگر زمانہ نہیں پایا جاتا تو وہ کیا ہے اسم ٹھیک ہے نا تو یہی لئے اس لیے کہ اسم فی تین قسموں پر کیوں منقسم ہے لہن اس لیے کہ اما اللہ تد... اللہ تدالا فی نفس یا تو وہ اپنی ذات میں نفسیہ اپنی ذات میں لا تدل الا مان کسی معنی پر دلالت نہیں کرے گا تو وہ الحرف وہ حرف ہے او نمبر دو یا تدل اللہ مانن فی نفس اپنی ذات میں معنی پر دلالت کرے گا دلالت کرے گا اللہ معن معنی پرفی نفسیحا اپنی ذات میں لیکن ساتھ ساتھ کیا ہوگا قطرین لیکن اس کا مان تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوگا ایک قطارنا یا قطرینو مانا ملنا تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ اس کا معنی ملا ہوا ہوگا تو وہ, الفعل وہ فعل ہے اوت اللہ یا تو وہ کلما اپنی ذات میں معنی پر دلالت کرے گا لیکن ولم بھی. لیکن وہ تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ نہیں ملا ہوگا بیہی کی ضمیر یعنی العزمنطلاث کی طرف خواب یو کر دیں ٹھیک ہے من احد ٹھیک ہے احد کی طرف راجے ہے کی زمیر تو تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جائے گا لیکن کیا ہوگا اپنی ذات میں معنی پر دلالت کرے گا تو وہ کیا ہے اسم یہ ہے اسم فعل اور حرف کی تعریف آئی بات سمجھ آپ کو ٹھیک ہے حرف وہ کلمہ ہے کہ جو ذاتی طور پر کسی معنی پر دلالت نہیں کرتا کلمہ ٹھیک ہے نا کلمہ کی قسم میں سے پہلی قسم حرف یعنی ذکر کیا ہے جو کہ جو ذاتی طور پر یعنی کسی معنی پر دلالت ہی نہیں کرتا جب تک کہ کسی کے ساتھ مل نہ جائے ٹھیک ہے نا تو گویا ذات حرف کی کیا ہے تب کہ وہ کسی معنی پر دلالت نہیں کرتا ذاتی طور پر اسم کیا ہے اسم وہ کلمہ ہے کہ جو ذاتی طور پر کسی معنی پر دلالت کرے لیکن تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے ٹھیک ہے نا جیسے عالم وغیرہ لیکن فعل وہ کلمہ ہے کہ جو ذاتی طور پر مانا پر دلالت بھی کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے جیسے زورا با مارا اس ایک مرد نے مانا بھی پایا جا رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے کہ مارا اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں ٹھیک تو یہ اسم فیل اور حرف کی تعریف ہوگی اس سے پہلے کے لفظ کو آپ ذرا دیکھ لیں کلمہ کی جنہوں نے تعریف کی ہے کلمہ کی تعریف کو آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے کلمہ کی تعریف اگر آپ سے پوچھے کلمہ کس کو کہتے ہیں الکلیمت الفظ عالمافر بس کلمہ جو مانا کے, کے سامنے عبارت ہے الکلیمت عالماً یہ جو مفرد کا لفظ ہے اس میں تینوں عراب پڑھی جاتی ہیں مفردان مفرن اور مفردن ٹھیک ہے مفردن مفردن مفردن مفردن مفردن مفردن اب سب سے پہلی ترکیب کو ہم دیکھتے ہیں مفر دن اگر یہ مقصور پڑھا جائے تو کیا بنے گا ما قبل کے لیے تو یاد رکھیں جب ہم اس کو مفردن پڑھیں گے مقصور پڑھیں گے تو اس صورت میں یہ صفت ہوگا معنن کے لیے اس صورت میں یہ صفت ہوگا کس کے لیے معنن کے لیے کیونکہ معنن مجرور ہے لام جارہ کی وجہ سے لما اگرچہ اس کے عراب تقدیری ہے یہاں پر ٹھیک ہے نا تو لما انن مفر دن یہ مجرور ہوگا مانند کی صفت ہونے کی وجہ سے تو معنی یوں کریں گے کلمہ وہ لفظ ہے جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو ایسا معنی مفرد جو معنی کیا ہو مفرد ہو ٹھیک ہے تو نمبر ایک ترکیب مفردن مجرور اس صورت میں معنن کے لیے صفت بنے گا ٹھیک ہے جی نمبر دو مفردن مفر ضمہ کے ساتھ اس صورت میں مفردن صفت بنے گا لفظ کے لیے کس کے لیے لفظ کے لیے ٹھیک ہے نا کہ لفظ موصف مفرادن صفت موسف صفت میں اراب میں مطابقت ہوتی ہے تو اس لیے ٹھیک ہے تو کیا پڑھیں گے مفردن تو معنی کیا ہوگا کلمہ لفظ مفردن کلمہ لفظ مفرد ہے یعنی ایک مفرد لفظ ہے اکیلا لفظ ہے اکیلے لفظ کو کہتے ہیں وہ زیال جو مانا کے لیے وضع ہو ٹھیک پہلی صورت میں معنی ہوگا کلمہ وہ لفظ ہے جو مفرد معنی کے لیے وضع ہو دوسری صورت میں مطلب ہوگا کہ کلمہ لفظ مفرد ہے یعنی کلمہ مفرد لفظ ہے لفظ ایسا لفظ ہے کہ جو مفرد لفظ ہے لیکن معنی کے لیے وضع ہے تیسری صورت ترکیب کی مفردن منصوب نصب کے ساتھ مُفردن اس صورت میں ایک تو لغت کے اعتبار سے یا رسم الخط کے اعتبار سے ایک اعتراض تو ہوگا کہ جب بھی اگر کوئی اسم منصوب ہوتا ہے ایسی صورت میں تو اس کے ساتھ الف لکھا جاتا ہے جبکہ یہاں پر الف نہیں ہے لیکن بہرحال ایک ترکیبی حالت ہے اور تقریری وہ ہم بتا دیتے ہیں تو مفردن منصوب ہوگا کس حیثیت سے حال ہونے کی بنا پر آپ کو پتا ہے کہ منصوبات بارہ ہیں اور ان میں سے ایک حال بھی ہوتا ہے حال تمیز وغیرہ تو یہ بنے گا حال منصوب ہوگا حال ہونے کی بنا پر لیکن یہ حال کس سے ہوگا تو اس میں دو قول ہیں ایک کی زمین یا تو یا ماں سے حال ہے اگر وز کی ضمیر سے حال ہو تو ترجمہ ہوگا کہ کلمہ معنی کے لیے وضع ہے ایسی وضاح کہ جو مفرد ہے اس حال میں کہ جو وضاح مفرد ہے یا دوسری صورت میں کہ جب مفردن حال ہو سے تو ترجمہ کریں گے کلمہ وہ لفظ ہے جو معنی کے لیے وضع ہو اس حال میں کہ وہ معنی مفرد ہو جی تو تینوں ترجمے پھر سے سن لیں سب سے پہلی صورت مجرور کی ہے مجرور کی صورت میں یہ صفت واقع ہوگا مانن سے ترجمہ ہوگا کہ کلمہ کے لیے وضع ہے ایسے مانے کے لیے کہ جو معنی مفرد ہو نمبر دو مفردن مرفوع ہو مرفوع ہونے کی صورت میں لفظن سے, لفظن سے صفت ہو مطلب وہ لفظ مفرد ہے کلمہ وہ لفظ مفرد ہے مفردان کی وزی آ کی ضمیر سے یا یہ حال ہوگا مانند سے اگر روزیہ کی ضمیر سے حال ہو تو ترجمہ بنے گا کہ کلمہ مانے کے لیے وضع کیا کلمہ وہ لفظ ہے جو مانا کے لیے وضع کیا گیا ہو لیکن وہ وضع کس حال میں ہو وہ وضا اس حال میں ہو کہ مفرد ہو ٹھیک دوسری ضرورت وہ کلمہ وہ لفظ ہو جو معنی کے لیے وضع ہو ایسا معنی یا وہ اس حال میں کہ وہ معنی مفرد ہو جی بس اتنا یاد رکھیں آپ لوگ کہ مفر ہو تو مانند سے صفت مفردن ہو تو لفظ سے صفت مفردن ہو تو حال کی ضمیر سے یا معیار بعد وہی امن حسرت الفی سلاث اقسام تین قسموں پر مشتمل ہے اسم فرف پر یا تو لنحا اما اللہ تعلان فی نفسیا ان تینوں میں سے کوئی ایک ہر ایک لا لاتد اللہ فی الفی نفسیا اللہ فی نفسیا کا مطلب ہم کریں گے ما فی نفسیا اپنی ذات میں فی نفسیاہ اپنی ذات میں لاپت اللہ علیہ مانن کسی معنی پر دلالت نہ کرتا ہو اپنی ذات میں کسی معنیٰ پر دلالت نہ کرتا ہو تو وہ حرف ہے اپنی ذات میں کسی معنی پر دلالت کرتا ہو لیکن ساتھ ساتھ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہو تو وہ فعل ہے اپنی ذات میں معنی پر دلالت کرتا ہو لیکن تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جاتا ہے تو وہ کیا ہے اسم ہے دیکھیے گا وہی منحاصرہ تنفی صلاح ہے اقسام کلمہ جو ہے وہ مشتمل ہے تین اقسام پر اسم الفی الن حرفن اسم فعل الحر یا انہا پہلی صورت اما اللہ تدل تدال علامفی نفسیا اپنی ذات میں کسی معنی پر درالت نہیں کرے گا اما یا اللہ تدل تلالت نہیں کرے گا علامان کسی معنی پر فی نفسیہ اپنی ذات میں اپنی ذات میں کسی معنی پر درالت نہیں کرے گا تو وہ الحرف وہ حرف ہے اوتد اللہ علام فی نفسیہ یا دلالت کرے گا اعلی مانن کسی معنی پر فی نفسیہ اپنی ذات میں لیکن وہ یک ترین لیکن اس کا معنی کیا ہوگا ملا ہوا ہوگا بےآد العظم سلاستی تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تو وہ الفیل و فعل ہے اوت اللہ اعلیٰ فی نفسا یا یہ کہ وہ دلالت کرتا ہوگا اعلیٰ کسی معنی پر فی نفسیا اپنی ذات میں اپنی ذات میں کسی معنی پر دلالت کرتا ہوگا لیکن ولم ترین معنی لیکن اس کا معنی نہ ملا ہوا ہو بھی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تو وہ کیا ہے اسم وہ کیا ہے اسم ہے اسم یہاں تک کسی کو کوئی بات سمجھنا نہ آئی ہو بتائیے ترجمہ عبارت اس کا مطلب کوئی بھی چیز سب سمجھ آ گیا ہے سب کو کیوں رول نمبر پانچ رول نمبر چار آپ سنیں آپ کے کی کیا حال حوال ہیں سبق سمجھ میں آ رہا ہے جی یہاں سے آگے آپ کو الکلیمت الفظر مفرد ان مفردن, مفردن, مفردن, مفردن وحیم الحسرت في صلاسط اقسام اسم وفعل وحرف لأنها اما اللہ أو تدل على معنى في نفسها ويقترن معناها بأحد الأزمنة الثلاثه وهو الفعل أو تدل على معنى في نفسها ولم يقترن معناها به وهو الاسم ياه زباني पढ़े मैंने <تكلم> ठीक है तो